الحمد لله رب اللہ کے و و و فدر و کرم سے جو سلسلہ آن لائن دور المیہ کا لوگوں نے شروع کیا تھا وہ مسلسل کئی سالوں سے جاری ہے اور ہر جمعہ کو الحمدللہ اس کا ایک درس ہوتا ہے آج سے ایک نئے دورہ کی ہم نے شروعات کی ہے جو صرف اور صرف ایک مہینے تک جاری رہے گا یعنی چار جمعہ تک اور اس دورے کا نام ہے درست المہمہ العامت الامہ یہ دراصل کتابچہ ہے اس دور کے عظیم عالم امام مفتی اعظم شیخ ابن باز رحمۃ اللہ علیہ کا جس میں انہوں نے عام امت کے لیے تقریباً اٹھارہ درس بیان کیے ہیں میں نے مناسب سمجھا کہ اس کتاب کی بشرے آپ لوگوں کے سامنے کی جائے جس کے لیے ہم نے معروف علمی شخصیت ڈاکٹر شیخ علی مدین یوسف حفیظ اللہ جو مدینہ یونیورسٹی کے اندر پی ایچ ڈی کا رسالہ تیار کر رہے ہیں اور ماشاء اللہ ان کے دروس اور اس طریقے سے ان کی تحریریں آتی رہتی ہیں فیس بک پر سوشل میڈیا پر اور علماء اور عوام طلباء سب کے لیے رہنمائی کا ذریعہ بن رہی ہیں اور الحمد صاف ستھری تعلیمات منہجی باتیں عقیدے سے متعلق گفتگو الحمد بڑے ہی صاف ستھرے اور بہترین انداز میں کرتے ہیں اور وہ ہمارے اور آپ کے لیے نئے نئے نہیں ہیں اس سے پہلے الحمدللہ للہ دعویٰ سنٹر میں تشریف لا چکے ہیں آپ لوگوں کو یاد ہوگا امام دارمی رحمت اللہ علیہ کی جو سنن ہے اور اس پر ان کا جو مقدمہ ہے بڑا ہی وقی اور علمی اور قیمتی مقدمہ ہے اس مقدمے کی شرح یا تفصیر شیخ محترم نے کی تھی اور اس پر باقاعدہ دعویٰ سینٹر میں دورہ علمیہ رکھا گیا تھا اور اسی طریقے سے صحابہ کے تعلق سے جو اہل باطل ہیں یا غیر منہجی لوگ ہیں یا سب سلب کے راستے سے بھٹکے ہوئے جو لوگ ہیں ان کی بھی تعلق سے باقاعدہ شیخ محترم کا ایک مرتبہ آن لائن دورہ ہوا ہے صحاب کرام کی عظمت اور ان کا مقام مرتبہ اور ان کے تعلق سے یہ جو اہل بدعات ہیں یا اس سے غلط منہج کے لوگ ہیں جو شکوق کو شبہات پیش کرتے ہیں ان تمام شکوق کو شبہات کا بڑا ہے علمی مدلل شیخ محترم نے جواب دیا تھا کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں الحمدللہ شیخ محترم ہم سب لوگ آپ لوگ استفادہ کرتے رہتے ہیں کیونکہ شیخ ابو زیل ضمیر حافظ اللہ اس وقت ابھی سعودی عرب کے اندر عمرے کے لیے آئے ہوئے ہیں اور وہ پورے دسمبر کے مہینے میں ان کا درس سے نہیں ہو پاتا تو ہم نے مناسب سمجھا کہ اس درس کو روک کر کے شیخ محترم سے بھی استفادہ کیا جائے تو ہم شکر گزار ہیں شیخ محترم کے کہ شیخ نے ہمیں موقع دیا اور ہماری دعوت کو قبول کیا ہم شیخ محترم کے لیے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کے علم میں عمل میں برقطع فرمائے اللہ تعالیٰ ان کے علم سے ہم سب کو مستفید فرمائے شیخ محترم حاضر ہو چکے ہیں اس لیے میں اور خوش نہ کہتے ہوئے بڑے ادب اور احترام کے ساتھ میں آپ لوگوں سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ لوگ شیخ سے گزارش کرتا ہوں کہ شیخ درس کا آغاز فرمائیں اور اپنے علم سے ہم سب کو مستفید فرمائیں آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ بڑے سکون کے ساتھ اطمینان کے ساتھ شیخ کے درس کو سنیں اور انشاءاللہ ایک قیمتی باتیں ہوں گی اس میں جو اٹھارہ درس بیان کیے گئے ہیں انشاءاللہ شیخ محترم چار ہفتوں میں انشاءاللہ اسے ختم کریں گے اور جو اہم اہم باتیں ہیں انشاءاللہ اللہ وہ ہمارے سامنے رکھیں گے اللہ تعالیٰ شیخ فات فرمائے اور اللہ تعالیٰ اس سے مبارک سلسلے کو قائم اور دائم رکھے اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے دین کا جو سلفی علماء ہیں اہل حدیث علماء ہیں ان علماء سے اپنے دین کا علم حاصل کرنے کے اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے یہ علماء بابرکت ہیں اور ہم سب کے لیے نعمتیں غیر مترقبہ ہیں سمجھ لیجئے کہ ان کے ذریعے سے اللہ علام کے دین کی منہج سلب کی حقاط ہو رہی ہے لہذا ہمیں چاہیے کہ ہم ایسے علماء سے جڑے رہیں اور ان علماء کے ساتھ نہ جڑیں جو علماء ہمارے دین کو بھی خراب کرتے ہیں منہج کو بھی خراب کرتے ہیں اور اس طریقے سے صلب سالین کے راستے سے ہٹا کر کے باطل کے راستے پر لے کر کے آتے ہیں لہٰذا جو ہمارے وہ علماء جو صلب سالین کے عقید اور منحج پر ہیں انہیں سے ہم جڑ کر کے رہیں اور انہیں سے علم حاصل کریں اسی میں ہمارے لیے خیر اور بھلائی ہے جماعت کے ساتھ اجتماعیت کے زندگی گزاریں علماء کے ساتھ جڑ کر کے رہیں ان کے ساتھ جڑ کر کے رہیں گے تو اللہ تعالیٰ پر دین کا علم بھی دے گا ہماری بھی حفاظت ہوگی علم میں اضافہ ہوگا اور اس طریقے سے سلب سالین کے عقید و منہج کو صحیح طریقے جاننے کے لیے ہمیں موقع ملے گا میں, میں بڑے ادب الحترام کے ساتھ شیخ محترم سے گزارش کرتا ہوں کہ شیخ محترم پر آغاز فرمائیں. جز جزار... السلام burnout... محمد و علی اللہ اجمعین اما بعد ہر قسم کے حمد و طاح تاریخ و توصیف اللہ رب العزلہ جلال کے لیے لائق و زیبا ہے اور درود و سلام ہو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جنہیں اللہ رب العالمین نے دنیا انسانیت کے رہنمائی کے لیے مبعوث فرمایا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پوری امت کی رہنمائی بہت ہی اچھے اور سلجھے ہوئے انداز میں کی اور امت کا تعلق اللہ رب العالمین سے جوڑنے کے لیے بہت کوشش کی تگو دو کی اور ہر وہ راستے جس کے ذریعے سے امت اور امت کے افراد اللہ رب العالمین سے تک قریب ہو سکتے تھے جڑ سکتے تھے اللہ کی رضا کو حاصل کر سکتے تھے شیطان سے بچ سکتے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تمام چیزوں کے بارے میں ان تمام امور اور راستے کے بارے میں خبر دے دی اور دنیا سے اس حال میں رخصت ہوئے کہ اللہ رب العالمین کا دین مکمل ہو چکا تھا جس کی تکمیل کا اعلان خود اللہ رب العزت نے کیا الیوم لکم دینکم کہ میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر دیا ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دین مکمل ہے اور اس دین کے اندر ہر انسان کے لیے وہ تمام باتیں موجود ہیں جو اس کی دنیا اور آخرت دونوں کی اصلاح کے لیے کافی اور شافی ہے اب انسان کے اوپر ہے کہ جس طریقے سے وہ دنیا حاصل کرنے کے لیے کوشش کرتا ہے ایک ایک لمحے کو لگاتا ہے تاکہ دنیا کے اندر اسے سرخروئی کامیابی مل سکے اس کے نفس کو اطمینان حاصل ہو سکے لوگوں کے درمیان اچھے سے زندگی بسر کر سکے وہ اسی طریقے سے جنت کو حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے کیا جنت کے اندر سرخرو ہونے کی کوشش کرتا ہے کہ صحابہ کے درمیان تابعین کے درمیان اسی طریقے سے امبیا اور صدیقین کے درمیان اسے زندگی بسر کرنے کا موقع ملے جہاں پر اللہ کا دیدار ہو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہو اگر انسان اس قسم کے زندگی کی زندگی گزارنے کی کوشش کرتا ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ کتاب و سنت کی جو تعلیمات ہیں اس کے اوپر عمل کرے تاکہ وہ اپنی اس کوشش میں کامیاب ہو اور اللہ رب العالمین کے رضا کو اس کی جنت کو حاصل کر سکے آ، اللہ رب العالمین کا سب سے پہلے شکر گزار ہوں اور پھر ان لوگوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں جن لوگوں نے ایک جبیل داوا سینٹر کے اندر سلسلہ چلایا ہے جو منہجی کتابیں ہیں عقیدے کی کتابیں ہیں اور ایسی کتابیں جس کا جس کا تعلق عوام سے ہے اور عوام کے لیے فائدہ مند ہے اور نفع بخش ہیں ایسی کتابوں کو وہ اچھے علماء کے ذریعے سے پڑھوانے کی کوشش کرتے ہیں اور علماء سے ان لوگوں کا یعنی عوام کا رابطہ بنانے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ عوام کو دینی علم آئے اور اس طریقے سے علم آئے جس طریقے سے صحابہ کرام صلی علم کو سیکھا کرتے تھے اور اپنے جاننے والے اور اپنے بعد والے لوگوں کو سکھایا کرتے تھے اور علم کو پہنچایا کرتے تھے خصوصاً شیخ مختار احمد ندوی حفیظہ شیخ مختار احمد ندوی حفیظہ اللہ و, اللہ, و اللہ, اللہ رب العالمین کا سایہ اپنی اطاع پر اور امت کے لیے تادیر باقی رکھے کہ وہ اس چیز کی ہمیشہ کوشش کرتے رہتے ہیں اللہ ان کی کوششوں کو قبول فرمائے تو جیسا کہ شیخ نے ذکر کیا کہ ایک مرتبہ مقدمہ سنن دارمی جو کہ اتباع سنت اور منکرین سنت وغیرہ کے تعلق سے لکھی گئی ہے منٹرین سنت کے رد پر لکھی گئی ہے اس کی شرح ایک مرتبہ حضوری ہوئی تھی وہیں پر ہم آئے تھے پھر انکار سنت کے اوپر ایک, ایک دورہ علمیہ ہوا تھا پھر اس کے بعد صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم اجمعین کے فضائل اور صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم اجمعین نے کے تعلق سے جو بھی اہم معلومات اس کے تعلق سے دورہ ہوا تھا اور آج ایک کتاب انشاءاللہ پڑھنے کی ہم شروعات کریں گے جو شیخ ابن باز رحمہ اللہ کی کتاب ہے اور یہ کتاب بہت ہی اہم کتاب ہے اور شیخ عبدالرزاق البدر فطر اللہ کہتے ہیں کہ یہ کتاب ایک بہت ہی اہم اور بنیادی منہج ہے عوام کے لیے عوام علم سیکھنے کے لیے بالخصوص عوام علم کس طریقے سے حاصل کرے اور کون سا علم ضروری ہے عوام کے لیے اس کو سیکھنے کے لیے یہ کتاب بہت ہی اہم ہے اور ایک منہج کی حیثیت رکھتی ہے ایک طریقہ کار کی حیثیت رکھتی ہے تاکہ لوگ اس کتاب کے ذریعے سے دین کو حاصل کر سکیں اور جو ضروری امور ہیں دین کو حاصل کر دین کے اندر سیکھنے کے اس کو حاصل کر سکیں تو اس کتاب کی کئی شروحات ہیں جن میں سے ایک شرح شیخ عبد الرضاق البدر حفیظ اللہ کی بھی ہے اور بھی کئی لوگوں نے اس کی شرح کی ہے اور بہت ساری شرکت ہے یعنی آڈیو میں ہے بہت ساری ویڈیو میں ہے عربی شروعات ہیں تو یہاں پر بھی ضرورت سمجھی گئی کہ جو باتیں شیخ نواز رحمہ اللہ نے عوام کے لیے دروس المحمہ العام مت الما کے نام سے جو لکھی ہے اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اہم دروس عوام کے لیے اہم دروس عام لوگوں کے لیے یعنی جن چیزوں کا جاننا ایک عام انسان کے لیے ضروری ہے ان چیزوں کو شیخ نواز رحمہ اللہ نے اس کتاب کے اندر ذکر کیا ہے اور شیخ نواز رحمہ اللہ کے تعلق سے بہت معروف ہے ان کا علم ان کا تقوی ان کا زہد ان کا خوشو ان کی خشیت یہ تمام چیزیں معروف ہیں اور اخلاص اللہ کی اس وجہ سے اللہ رب العالمین نے ان کے علم میں کافی برکت دی اور منہج سلف کے ایک علم بازار کے طور پر اس وقت جانے جاتے تھے اللہ رب العالمین ان کی مخصرت فرمائے ان کے درجات کو بلند کرے اور ان کے علم کو ان کے لیے نفع بخش بنائے جیسے کہ ابھی ہم لوگ انشاءاللہ پڑھیں گے اس کتاب کو تو یہ کتاب جو ہے علم نافع کے طور پر وہ چھوڑ کر کے گئے ہیں اور اس کتاب سے جو ہم لوگ سیکھیں گے اور ہم اپنی اولاد کو اور اپنے جاننے والوں کو سکھائیں گے تو یہ علم بھی ہمارے لیے اسی طرح نفع بخش ہوگا شیخ نواز رحمہ اللہ نے اس کتاب کی شروعات کی ہے کیونکہ ہمارے پاس چار ہفتے ہیں اور کتاب بہت لمبی نہیں تو بہت مختصر بھی نہیں ہے اور چار ہفتوں میں بہت اختصار کے ساتھ نہیں تو سہل اور آسان انداز میں اور توسط کے ساتھ انشاءاللہ اللہ ہم پوری کتاب کو پڑھنے کی کوشش کریں گے تاکہ ایک علمی خاکہ جو اس کتاب کا ہے وہ ہم آپ کے سامنے رکھ سکیں اور آپ اس کو سیکھنے کی کوشش کر سکیں اللہ رب العالمین ہمارے لیے اور آپ کے لیے اس کتاب کو مفید بنائے اور ہمارے سننے اور بولنے کو قبول فرمائے تو شیخ نواز الحمد اللہ فرماتے ہیں الحمد للہ رب المین و صلی اللہ علیہ و رسول اجمعین یہ تمام تعریف اللہ کے لیے ہے یقیناً ہر کام ہر کام کی شروعات اللہ رب العالمین کی تعریف سے ہونی چاہیے اسی پر صلف صالحین کا عمل رہا ہے اور اسی کے اوپر مسلمان علماء کرام اور عوام بھی چلتی رہی ہے کہ ہر کام کی شروعات سے قبل وہ بسم اللہ اور اللہ کی تعریف کر کے شروع کرتے ہیں تو شیخ ابن باز رحم اللہ نے بسم اللہ پہلے کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم اس سلسلے میں بہت ساری احادیث وارد ہوئی ہیں کہ ہر وہ کام جو بسم اللہ سے شروع نہ کیا جائے وہ دم بریدا ہے یعنی یہ کہ اس کے اندر برکت نہیں ہوتی ہے لیکن اس سلسلے میں جتنی بھی احادیث وارد ہوئی ہیں کوئی بھی صحیح نہیں ہے البتہ صرف صارحین کا سب کا تعمل یہ رہا ہے کہ وہ بسم اللہ سے اپنی مجلس کو اپنے کام کو شروع کرتے تھے اور کتاب وغیرہ میں بھی آپ دیکھیں گے تو علماء بسم اللہ لکھتے تھے اور اس کے بعد اللہ رب العالمین کی تعریف کرتے تھے تو بسم اللہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ میں اللہ رب العالمین کے نام سے کسی چیز کی شروعات کروں گا سی بات ہے جب اللہ کے نام سے کسی چیز کی شروعات ہوتی ہے تو وہ بابرکت ہی ہوتی ہے بالخصوص جب اللہ رب العالمین کے نازل کردہ شریعت کی شرف شروعات ہو تو اس کے اندر تو بالخصوص کہنا چاہیے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم اور اس کے بعد الحمد رب العالمین ہر قسم کی تعریف جو بھی تعریف ہے وہ سب کے سب اللہ رب العالمین کے لیے ہے والعاقبت للمتقین اور بہتر انجام جو ہے وہ متقیوں کے لیے ہے بہتر انجام کا مطلب یہ کہ آخرت کی بہتر زندگی جو ہے وہ ان لوگوں کے لیے ہے جو دنیا کے اندر اللہ رب العالمین کا تقوی اختیار کرتے ہیں اللہ رب العالمین کے حکم کی حکموں کو بجال لاتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکموں کو بجال آتے ہیں اللہ اور اس کے رسول کی منع کردہ چیزوں سے رکتے ہیں انہیں متقی کہتے ہیں تو کہا کہ آخرت کا جو بہترین انجام ہوگا یعنی جنت ہوگا آخرت کے اندر جو حساب کے دن آسانی ہوگی یہ تمام کی تمام چیزیں ان لوگوں کے لیے ہے جو اس دنیا کے اندر تقویٰ اختیار کرتے ہیں اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو درود بھیجا وہ صلی اللہ و سلم علیہ ہی نبی جینا محمد اللہ رب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر سلاد بھیجے اور سلام بھیجے اللہ رب العالمین نبی پر جب سلاد بھیجتا ہے تو اس کا یہ مطلب ہے یعنی جب ہم کہتے ہیں کہ اے اللہ تو نبی پر سلام بھیج جب ہم کہتے ہیں کہ اللہم مسل علی محمد یعنی درود پڑھتے ہیں تو ہم اللہ سے یہ گزارش اور دعا کر رہے ہوتے ہیں کہ اے میرے رب میری اس دعا کو سن لے اور تو فرشتوں کے درمیان ہمارے نبی کی تعریف بیان کر یہ مطلب ہوتا ہے جیسا کہ ابو علی اور رحمہ اللہ نے بیان کیا ہے اسفلا اسفلاط اللہ علی النبی کا مطلب یہی بیان کیا ہے تو جب جب ہم درود پڑھتے ہیں گویا کہ اللہ سے کہہ رہے ہوتے ہیں کہ اللہ میرے نبی پر آخر, آخر, آخری نبی پر خاتم النبیین اور سید المرسلین پر تو فرشتوں کے درمیان تعریف کر کتنی بہترین بات ہے کہ ہم اپنے رب سے اپنے نبی پر تعریف کرنے کی دعا کر رہے ہوتے ہیں یقینا جو جس قدر کثر سے درود پڑھے گا اللہ رب اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اسے قربت حاصل ہوگی اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا کہ جو انسان مجھ پر کثرت سے نرود بھیجتا ہے وہ کل قیامت کے دن میرے قریب ہوگا یقینا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قربت سے بڑھ کر کے انعام اور کیا ہو سکتا ہے تو یہ علماء کرام کا شروع سے طریقہ رہا ہے تو بسم اللہ سے شروع کرتے ہیں پھر اللہ کی جی تعریف کرتے ہیں پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر صلاح و سلام بھیجتے ہیں درود بھیجتے ہیں کیونکہ یہ باعث برکت و اجر ہے تو اس کے بعد کیا صلی اللہ وسلم عالیہ نبی جینا محمد کہ اللہ رب العالمین ہمارے نبی پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر صلاح و سلام بھیجے یعنی ان کی تعریف کرے اجمائین اور اللہ رب العالمین اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام اصحاب پر ان کے اولاد پر جو ان کے نقش و قدم پر تھی ان کے اوپر بھی اللہ رب العالمین رحم و کرم نازل کرے اس کے بعد نواز رحمۃ اللہ کہتے ہیں اما بعد ام آباد ایک جملہ ہوتا ہے کہ جب ایک مقدمہ باندھتے ہیں تو اس کے بعد کہتے ہیں کہ اب اس کے بعد جو شروعات ہو رہی ہے اس کو اس کے لیے لایا جاتا ہے فصل کے لیے لایا جاتا ہے کہ حمد و سلام کے بعد کلیما یب عاری فہ الامہ اس میں واضح کیا ہے کہ یہ مختصر باتیں ہیں مختصر کلمات ہیں جو میں نے لکھا ہے یہ شیخ نواز رحم اللہ کہتے ہیں کہ ایسی باتیں ہیں جن کا عوام کے اوپر جاننا نہایت ضروری ہے ماں یبو ائیہ عاریف العامہ دین الاسلام دین اسلام کے تعلق سے وہ ضروری باتیں جن کا عوام الناس کے اوپر جاننا ضروری ہے وہ میں نے اس کتاب کے اندر جمع کیا ہے لکھتا ہے اور اس کتاب کا نام میں نے رکھتا ہے الدروس المهمه لعامۃ الامه کے اہم اہم دروس عوام الناس کے لئے وا اسل اللہ ان ينفع بها المسلمین وان يتقبلها مني انه جواد کریم کہ میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العالمین اس سے مختصر سے رسالے کے ذریعے سے امت مسلمہ کو فائدہ پہنچائے اور اسے میری جانب سے قبول فرمائے کیونکہ اللہ رب العالمین کا نام جواد ہے صحیح ہے کریم ہے اللہ رب العالمین کرم کرنے والا ہے تو یہ ایک مقدمہ کے طور پر شیخ نواز رحمہ اللہ نے اپنی کتاب میں لکھا اور یہ مقدمہ اکثر علما لکھنے ہیں تاکہ اللہ رب العالمین کی تعریف ہو جائے اور اس کے بعد جو نبی پر سلاۃ و سلام ہو جائے اور رسالے کا مقصد ہو جائے اور کس کے لیے لکھا وہ تمام چیزیں بیان کر دی ہیں شیخ نواز رحمہ اللہ نے اس کے بعد شیخ نے رسالے کی جو شروعات کی ہے جو اہم اس میں سب سے درس کا نام دیا ہے درس الاول یعنی پہلا سبق اس کے اندر ذکر کیا ہے عنوان میں الفاتحہ و وقسار السور تو سور فاتحہ السور عمومی طور پر تقسیم کی ہے سورتوں کی اس میں سوال مفصل آتا ہے ایک اوساط مفصل آتا ہے ایک قصار مفصل آتا ہے تو یا تو تیوالِ سور کہنے اور ساتِ سور قسارِ سور جیسا کہ شیخ نے ذکر کیا ہے تو قسارِ سور کا تعلق یعنی چھوٹی چھوٹی جو سورتیں ہیں قسار مطلب چھوٹی چھوٹی اور سور، سورت کی جمع ہے سورہ کی سین سے کس کا مطلب ہوتا ہے سورتیں تو اس کا تعلق یعنی یہ جو سورہ ہے وہاں سے لے کر کے سورتن ناس تک ہوتا ہے یعنی میں ایرا ذلزلۃ الردلیٰ سورت العادی سورت الخاریہ سورت الطقاثر سورت العصر اس کے بعد حمزہ پھر علم تلا قید پھر لیلا کے جتنی صورتیں ہیں یہ تمام کے تمام تصار سور میں آتی ہیں اور شیخ الباض رحم اللہ کے مطابق وہ کہتے ہیں کہ اس کا جاننا اس کو سمجھنا اس کو پڑھنا ایک مسلمان کے لیے نہایت ضروری ہے اس کے معانی کو سمجھنا اس کے اندر غور و فکر کرنا ایک مسلمان کے لیے ضروری ہے چنانچہ شیخ کہتے ہیں کہ اللہ فاتحہ کو اور السور جو ممکن ہو سکے لے کر ناس تک لوگوں کو سیکھنا چاہیے تلقین یعنی سکھانے والا ان کو سکھائے کہ الحمد رب العالمین کیسے پڑھا جائے گا اب لوگ پڑھتے ہیں الحمد رب العالمین تو حا نہیں نکلتی یا عین نہیں نکلتی یا اس کو تقسیم کر کے موٹا کر کے نہیں پڑھا جاتا ہے تو ہاں اگر نہیں نکلتی ہے تو اس کو اس کا معنت ہے اس کے معنی تبدیل ہو جاتے ہیں ویسے عین اگر نہیں نکلتا ہے تو معنی تبدیل ہو جاتے ہیں تو اس لیے کسی معلم سے کسی استاد سے بیٹھ کر کے اس کو سیکھنا ضروری ہے بتسپی حلقرا اور جو لوگ سیکھ چکے ہیں ان کو مزید اپنے کی تصویق کرنی چاہیے تجوید کے ساتھ قرآن مجید کو پڑھنا چاہیے و تحفیر قرآن مجید کو تصفیق یعنی صحیح طریقے سے پڑھنا سیکھنا پھر اس کو یاد کرنا اور ان صورتوں کو سمجھنے کے لیے جن شروحات کے جن تفسیر کی ضرورت ہے یعنی ان صورتوں کی مختصر کوئی تفصیر ایک عالم کے ذریعے سے سمجھ لے اس کے اندر غور و فکر کرے اور اس کے مطابق عمل کرنے کی کوشش کرے تو قرآن مجید سیکھنے کی سب سے پہلے رقبت دی ہے رغبت دلائی ہے ابن باز اللہ نے اور اللہ رب العالمین نے بھی جب نازل کیا تھا پہلی وہی نازل کی تو اس میں بھی اللہ رب العالمین نے کہا اقرأ ربک اللہ خلق رب کے نام سے پڑھنے کی شروعات کرو رب خلق خلق الانسان من علق اس کے بعد پانچ آئے اللہ رب العالمین نے نازل کی قرآن کریم پڑھنے کی جیسا کہ میں نے کہا شیخن باز رحمہ اللہ سرغیب دلۂ قرآن کریم سے انسان کا جس قدر تعلق ہوتا ہے اسی قدر وہ اللہ حب العالمین کے قریب ہوتا ہے اور یہ نہایت بابرکت کتاب ہے آپ غور کریں کہ جس شہر میں یہ قرآن مجید نازل ہوا وہ شہر ام القرآ بستیوں کی ماں بستیوں کے سردار کے نام سے مشہور ہوا جس نبی پر یہ قرانی مجید نازل ہوا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرعون سید المرسلین سید الانبیاء کہا گیا جس رات میں یہ قرآن مجید نازل ہوا اس رات کو اس رات کی عبادت کو اللہ رب العالمین نے ایک ہزار رات کی عبادت سے ایک ہزار مہینے کی عبادت سے بہتر بنا دی اِنَّا اَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ لَيْلَةِ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ ایک ہزار مہینے کی عبادت سے اس ایک رات کی جس رات میں قرآن مجید نازل ہوا اس ایک رات کی عبادت کو بہتر بنا دیا اور جس مہینے میں نازل ہوا قرآن مجید اللہ رب العالمین نے جس مہینے میں قرآن مجید نازل ہوا اللہ رب العالمین نے اس مہینے کو تمام مہینوں سے افضل بنا دیا یعنی اس مہینے کی عبادت کو صحاب اقمام کا تعلق قرآن مجید سے بہت ہی مضبوط تھا اس تعلق کی وجہ سے اللہ رب العالمین نے دیکھیں کہ ان کے پاس کچھ نہیں تھا دشمنوں سے مقابلہ کرنے کے لیے خاطر کا ہتھیار نہیں تھے رہنے سہنے کی جو زندگی تھی وہ عام سی زندگی تھی بہت ہی رفاہیت والی زندگی نہیں تھی مال و دولت نہیں تھے لیکن قرآن و مجید کے سے جب تعلق بڑھا تو بڑی بڑی قوموں کو اللہ رب العالمین نے توفیق دی ان لوگوں کو کہ انہوں نے بڑی بڑی قوموں کو شکست دیا اور جہاں تک ممکن ہو سکا وہاں تک انہوں نے اسلام کا علم بلند کیا کلم اللہ کلم اللہ الہ محمد الرسول اللہ کی دعوت کی نشر و اشاعت کی اور لوگوں تک اس کی تبلیغ کی قرآن مجید سے تعلق جڑا رہا اللہ رب العالمین کی خیرات و برکات نازل ہوتی رہی آپ مختصر سی بات سوچیں کہ ایک رحل انسان کا صرف آپ یہ دیکھیں کہ اس کے دل کے اندر کسی چیز کی تکریم کیسے ہو جاتی ہے یا تقریم جو ہوتی ہے کسی چیز کی کیسے وہ جگہ لے لیتی ہے رحل جو ہوتا ہے جس کو جو لکڑی ہوتی ہے جس کو ہم قرآن مجید کو رکھتے ہیں قرآن مجید رکھنے کی وجہ سے لوگ اس رحل کو دل سے مقدس مانتے ہیں حالانکہ ایسا نہیں ہے لیکن انسان کا دل اس کو مقدس اس لیے مانتا ہے کیونکہ اس کے اوپر قرآن مجید رکھا جاتا ہے جس دان جس کے اندر قرآن مجید لپیٹا جاتا ہے لوگ اس کو بھی اچھا سمجھتے ہیں صرف اس وجہ سے کہ اس کا قرآن مجید سے تعلق ہوتا ہے تو آپ سوچیں کہ انسان کی نگاہ میں رحل اور اس کپڑے کا مقام اچھا ہو جاتا ہے جو قرآن مجید سے ٹچ ہوتا ہے تو اگر ہمارا خود تعلق قرآن مجید سے پڑھنے کا سمجھنے کا اس کے مطابق عمل کرنے کا رہے گا تو ہم اللہ رب العالمین کی نگاہ میں کس قدر عظیم ہو جائیں گے اور اللہ رب العالمین کس قدر خیرات و برکات کے دروازے ہمارے لیے کھولے گا چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرآن قرآن مجید کو تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو قرآن مجید کو سیکھتا ہے اگر آپ قرآن مجید سیکھتے ہیں تو آپ یہ لے لیجیے کہ اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق اب دنیا میں ان بہترین لوگوں میں سے ہیں جن کے بہترین ہونے کی دوائی خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے اور یقیناً اس خیر کو پانے کے لیے اخلاص صلی کا ہونا ضروری ہے کہ انسان اس کو سیکھے اور پھر اس کے مطابق عمل بھی کرے جیسا کہ امام تیوی رحمہ اللہ نے کہا ہے کہ اس خیر کو پانے کے لیے ضروری ہے کہ انسان تعلیم و تعلق جو کرے وہ اخلاص اللہ کے ساتھ کرے کہ قرآن مجید کو پڑھنا ہے اجر و ثواب کی نیت سے اس کو سمجھنا ہے تاکہ اس کے مطابق عمل کیا جائے اور اللہ رب العالمین کا طریقہ اللہ رب العالمین کے تقرب کا ذریعہ بنے امام طیبی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ جو اس کے اندر اخلاص برتتا ہے اور قرآن مجید کے مطابق عمل کرنا شروع کرتا ہے وہ نبی کے زمرے میں چلا جاتا ہے صدیق کے زمرے میں داخل ہو جاتا ہے اور جتنے بھی لوگ قرآن مجید کو نئی سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں ان تمام کے اوپر اس حدیث کے مطابق اسے اللہ رب العالمین فوقیت دیتا ہے اسے فوقیت حاصل ہوتی ہے اور ابن بطفان رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ عثمان رضی اللہ عنہ کی جو حدیث ہے وہ اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ نیکیاں جتنی بھی نیکیاں ہیں ان تمام نیکیوں میں سب سے بہتر نیکی قرآن مجید کی قرآن کیونکہ وہ اللہ رب العالمین کا کلام ہے آپ کی زبان سے وہ نکل رہا ہے اور اس کے اوپر ایک ایک حرف کے اوپر اجر آپ کو ملتا چلا جا رہا ہے قرآن نجیب جس قدر آپ پڑھیں گے اللہ رب العالمین کے کلام کو جس قدر آپ پڑھیں گے اللہ رب العالمین سے آپ کا رشتہ مضبوط ہوتا چلا جائے گا اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وما قوم فی بیت من بیوت اللہ یچدون کتاب اللہ ویچدارسونہ بینہم اللہ نزلت علیہ مستکینہ وغشیتهم الرحمہ وحفتهم الملائکہ وذکرہم اللہ فی من عندہ یہ قرآن سیکھنے والوں کے لیے زائزی بات ہے مسجد میں جو حلقات لگتے ہیں و کوئی مولانا یا حافظ یا قاری بیٹھیں گے آپ ان کے پاس جائیں گے اور قرآن مجید تو سیکھیں گے اس کے مطابق عمل کریں گے اس سلسلے میں آپ دیکھیں کتنی بہترین حریف ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو لوگ اللہ رب العالین کے گھر کے اندر یعنی مسجد کے اندر قرآن مجید کو سیکھنے کے لیے پڑھنے کے لیے اس کے مدارسہ کے لیے اس کو سمجھنے کے لیے بیٹھتے ہیں تو اللہ رب العالمین ایسے لوگوں کو یا ایسی مجلس کے اوپر سکون نازل کرتا ہے اللہ نظک سکون نازل ہوتا ہے بغاشیت الرحمہ ایسی مجلس کو ایسے حلقے کو اللہ کی رحمت ڈھانپ لیتی ہے وہ حق اللہ فرشتوں کو اتارتا ہے فرشتے اپنے پروں سے ایسی مجلس کو چاروں طرف سے گھیر لیتے ہیں اتنا ہی نہیں جو فرشتے اللہ کے پاس ہوتے ہیں وہ لوگوں کا ذکر جو نیچے قرآن سیکھ رہے ہوتے ہیں سمجھ رہے ہوتے ہیں پڑھ رہے ہوتے ہیں اللہ رب العالمی ان تمام لوگوں کا ذکر فرشتوں کے پاس کرتا ہے یہ قرآن مجید تو سیکھنے کی فضیلت ہے کہ جہاں پر فرشتے آپ کی مجلس میں آتے ہیں وہی اللہ رب العالمین تمام فرشتوں کے درمیان آپ کا ذکر کرتا ہے یہی تو بہتر ہے اور جب اللہ آپ کا ذکر کرے تو مطلب یہ کہ اللہ رب العالمین پہچانتا ہے دنیا کے اندر اگر آپ جو بڑے لوگ ہیں آپ کوشش کرتے ہیں کہ وہ آپ کو پہچانے وہ آپ کا ذکر اپنی مجالس کے اندر کرے اگر آپ کو پتہ چلے کہ ہاں فلا آدمی آپ کو جانتا ہے تو دل خوشی سے سہفار ہو جاتا ہے کہ اتنا بڑا آدمی ہے وہ مجھے جانتا ہے اپنی مجلس میں میرا ذکر کرتا ہے آدمی خوش ہوتا ہے طبیعت بحال ہوتی ہے آپ سوچیں کہ اگر ہمارا اور آپ کا ذکر اللہ رب العالمین فرشتوں کی مجلس میں کرے تو اللہ رب ایک کس قدر خوشی کی بات ہوگی اور اللہ رب العالمین کا ذکر کرنا اس بات کی دلیل ہوگی کہ اللہ رب العالمین ہم سے راضی ہے اور اللہ رب العالمین ہمیں جانتا ہے دنیا ہمیں جانے کی نہ جانے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا اللہ رب العالمین مجھے جانے اس جانتا ہے کہ نہیں جانتا اس سے فرق پڑتا ہے اس لیے اپنی پہچان اپنے رب کے پاس کروائیں دوسرے کے پاس نہیں کروائیں اور اللہ کے پاس اپنی پہچان کروانے کا جو راستہ ہے وہ بتایا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید سے جڑیے قرآن مجید کو پڑھیں گے جب پڑھنا شروع کریں گے سیکھیں گے بالخصوص استاد سے سیکھیں گے جا کر کے مسجد میں بیٹھیں گے علماء سے سیکھیں گے تو اللہ رب العالمین اس پر صرف اجر ہی نہیں دے گا فرشتوں کو آپ کی مجلس میں بھیجے گا اور پھر آپ کا ذکر اللہ رب العالمین فرشتوں کے درمیان بھی کرے گا تو اس پر کہتے ہیں ابن عبطال رحمہ اللہ حضا یادلو علی استحباب الجلوسی فی المسحہ جیدی لکھال اجید سلاوتی القرآنی و ہی مستحبی انسان کے لیے کہ مسجد کے اندر بیٹھے قرآن مجید کو وہاں پر سیکھے اور سکھائے اور اس کو سمجھے اور سمجھانے کی کوشش کرے تو یہ دو, دو حدیث آپ کے سامنے آئے اور ایک تیسری حدیث ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اقرأوا القرآن فَإِنَّهُ يَأْشِيَوْمَ قرآن مجید پڑھو قرآن مجید کو پڑھنے کی کوشش کرو اور جب جب پڑھنے کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے تو اس کا یہ مطلب ہے کہ اس کے مطابق انسان زندگی بھی گزارے قرآن کے احکام کو مانے جن چیزوں سے قرآن مجید نے منع کیا اس سے رکے یہ اللہ کا کلام ہے یا اللہ رب العالمین کا پیغام ہے اگر انسان اس پر عمل نہیں کرے گا تو کس کی باتوں پر عمل کرے گا اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شفیع کل قیامت کا دن ہوگا اللہ رب العالمین کے یہاں سفارش صرف وہی شخص کرے گا جسے اللہ اجازت دے گا اور اسی کے لیے کرے گا جس سے اللہ رب المین راضی ہوگا تو کل قیامت کے دن جب سب لوگ آپ کو یوم یا المرء من امن و ام و ابھی ہی وسا و, و بنی ہر شخص آپ کو اپنے رشتے دار اور دوسرے لوگ چھوڑ کر کے جا رہے ہوں گے ایسے وقت میں قرآن مجید سے جواب کا تعلق دنیا میں جڑا رہا ہوگا تو کل قیامت کے دن رب کے پاس قرآن مجید آئے گا اور آپ کی سفارش کرے گا فَإنَّهُ يَوْمَ شَفِعًا کہ قرآن مجید کل قیامت کے دن آئے گا اور رب سے سفارش کرے گا کہ اللہ یہ قرآن مجید کو پڑھا کرتا تھا اس کے متعلق عمل کیا کرتا تھا سمجھنے کی کوشش کرتا تھا اے میرے رب اس بندے کے حق میں میری سفارش کو قبول فرما لے تو آپ سوچیں کہ قرآن مجید جب اللہ رب العالمین سے ہماری اور آپ کی سفارش کرے گا تو پھر اللہ رب العالمین کی کو کیسے ٹھکرائے گا تو قرآن مجید سے اپنے تعلقات کو بہت زیادہ مضبوط کر کے رکھیں اور قرآن مجید کو صرف پڑھنے پر اتفاق نہیں کریں بلکہ جو صورتیں ہیں چھوٹی چھوٹی صورتیں اور اس کے علاوہ بھی جو صورتیں ہیں اس کو یاد رکھیں یاد کریں اور اس کو اچھے سے پڑھنے کی کوشش کریں مزید یہ کہ آ, اس کو سمجھنے کی کوشش کریں اس کی تفسیر کو سمجھے علماء کے پاس بیٹھ کر کے ضروری نہیں ہے کہ آپ پورے قرآن مجید کی تفسیر کو سمجھیں لیکن یہ ضروری ہے کہ آپ اتنا ضرور سمجھیں جس سے آپ کو قرآن مجید کی اہمیت کا اندازہ ہو آپ کی زندگی کے اندر تبدیلی پیدا ہو آپ قرآن مجید کے نزول کا مقصد سمجھ سکے جب نماز پڑھیں چھوٹی چھوٹی صورتوں کی تفسیر اور اس کے تراجم آپ کو معلوم ہوں گے تو قرآن مجید جو سنیں گے آپ نماز کے اندر تو پھر آپ کے دل کے اوپر اثر ہوگا اور آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ آپ وہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ نکلے کے ہم لوگ پر بیٹھے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کتنی پیاری حدیث ہے دیکھے کہ کیا تم نے کا کوئی یہ چاہتا ہے کہ روزانہ وہ بوتھان ایک وادی ہے وہاں پر جائے یا عقیقی ہے نبی نے کہا الا بانا بوتھان یا عقیق جائے اور وہاں جا کر کے دو اونٹنیا ہو جو لدی ہوئی ہو سامان سے وہ اس کو لے کر کے چلا یعنی یہ انعام اس کو ملے وہاں پر جائے اور دو اونٹنیا جو سامان سے لدی ہوئی ہوں وہ اس کو لے کر کے چلا ہے تو صحابہ اکرام نے کہا کہ اللہ کے رسول ہم نے کا ہر شخص یہ چیز, اس چیز کو پسند کرے گا کہ اسے بغیر کسی وجہ کے بغیر کسی کاوش کے دو اونٹنیا وہ بھی سامان سے لدی ہوئی ملے کون نہیں چاہے گا ہم نے کا یا رسول اللہ نحب دالک ہم نے کا ہر کوئی یہ چاہتا ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مثال کو پیش کرنے کے بعد اصل مقصد کو بیان کیا ربی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور کہا افلا یغدو افلا یغدو نے فرمایا تو پھر تم نے کا کوئی مسجد کیوں نہیں جاتا ہے مسجد جائے اور وہاں پر جا کر کے علم حاصل کرے اللہ کی دو آیت کو اگر وہ سیکھے گا پڑھے گا دو آیت پرانی مجید کی دو آیت کو اگر وہ پڑھے گا تو دو اونٹنی جو سامان سے لدی ہوں وہ دو آیتیں اس سے اس کے لیے بہتر ہوں گی اور اگر کوئی تین آیتوں کو پڑھتا ہے تو اس کے لیے تین اونٹنی سے بہتر ہوگی وہ اربا خیل من ارب اور اگر کوئی تین یا چار آیتیں پڑھتا ہے تو اس کے لیے چار آیتوں سے وہ چار اونٹنی سے وہ چار آیتیں بہتر ہوگی ومن ال جتنی آیتیں پڑھتا چلا جائے گا اسی قدر اونٹنیوں سے وہ آیت عجر و ثواب میں بہتر اور عظیم اور فضیلت والی ہوتی چلی جائیں گی <coughs> تو آپ نے دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آیت کو پڑھنے کا کتنا عجر رکھا ہے اور پھر وہ جو ایک ایک حرف پر دس نیکی کا معاملہ ہے وہ الگ ہے وہ بالکل الگ ہے اور اسی طریقے ایک حرف پر دس نیکی وہ الگ ہے اسی طریقے سے جس, جس کے اندر جس قدر زیادہ اخلاص اللہیت ہوگی اسی قدر وہ اللہ رب العالمین کے اسی قدر اسی قدر اسے قرآن مجید کی تلاوت پر اس کے پڑھنے پر اس کو اجر و ثواب ملے گا اس لیے قرآن مجید سے اپنے تعلق کو مضبوط کریں عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کا ایک اثر ہے اور یہ صحیح اثر ہے وہ کہتے ہیں لا يضر اللہ اللہ يسأل عن نفسی اللہ القرآن انسانحب اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہ اگر آپ یہ پرکھنا چاہتے ہیں یہ سمجھنا چاہتے ہیں کہ آپ حقیقی معنی میں اللہ اس کے رسول سے محبت کرتے ہیں کہ نہیں اگر آپ یہ سمجھنا چاہتے ہیں اپنے لیے ہر انسان اگر یہ جاننا چاہتا ہے کہ وہ حقیقی معنی میں اللہ سے محبت کرتا ہے کہ نہیں اس کے رسول سے محبت کرتا ہے کہ نہیں تو اس کا ایک میزان ہے جو صحابی رسول عبداللہ ابن مسود رضی اللہ انہوں نے بتایا ہے اور عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ وہ صحابی ہیں جن کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کسی کو قرآن میرے بات سیکھنا ہو تو ان میں چند ایک صحابہ کرام جیسے ابن قاب رضی اللہ عنہ کا نام لیا اور عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کا نام لیا تو عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ کوئی انسان اگر یہ جاننا چاہتا ہے کہ اسے حقیقت میں اللہ اس کے رسول سے محبت ہے کہ نہیں تو وہ دیکھے کہ اسے قرآن مجید سے کس قدر محبت ہے اگر قرآن مجید سے اسے محبت ہوگی اس کو سیکھتا ہوگا اس کو سمجھتا ہوگا اس کے مطابق عمل کرتا ہوگا تو حقیقی طور پر وہ اللہ رب العالمین سے محبت کرتا ہوگا اگر قرآن مجید سے اس کی دوری ہے وہ اس سے محبت نہیں کرتا ہے تو یقینی طور پر وہ قرآن وہ اللہ اس کے رسول سے محبت نہیں کرتا اس لیے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے قرآن قرآن مجید کے تعلق سے وہ اپنے نفس سے پوچھے کہ وہ فإنہو فا کہ وہ کس طرح قرآن مجید سے محبت کرتا ہے فإن فا كان يحب القرآن اگر وہ قرآن سے محبت کرتا ہے فإنہو فا يحب اللہ ورسوله صل اللہ علیہ وسلم تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اللہ اور اس کے رسول سے بھی ایک محبت کرتا ہے اور ایک دوسرے لفظ میں ہے من اراد ان يحلم انہو يحب اللہ ورسوله فَإِنْ يُحِبُّ الْقُرْآنَ فَإِنَّهُ يُحِبُّ اللَّهَ <وَرَسُولًا> کہ جو یہ محبت کرتا ہے تو اسے دیکھنا چاہیے کہ اس کی محبت قرآن سے کس قدر ہے تو ہماری محبت جو اللہ اس کے رسول سے جو ہم دعویٰ کرتے ہیں اس دعوے کی دلیل قرآن مجید سے محبت کر کے محبت کا مطلب یہ نہیں کہ صرف دل میں محبت کریں اس کو پڑھنے کی کوشش کریں اس کو صحیح سے سیکھنے کی کوشش کریں اور اس کی تعلیمات کے مطابق ہم ہم اس کی تعلیمات کے مطابق عمل بھی کرتے رہیں تو یہ فاتحہ سے لے کر کے زلزال تک آ, سیکھنے کا جو شخ ابن باز رحمہ اللہ نے کہا ہے اس کے اندر بہت ہی خیر و بھلائی ہے اور نیز یہ کہ ان صورتوں کا اگر آپ پڑھیں گے تو ان صورتوں کے اندر آ, جہنم کا تذکرہ ہے اور جہنم سے جو بچنا ہے اس کا تذکرہ ہے کن طریقے سے جیسے سورت المعاون کو دیکھیں قیامت کا تذکرہ ہے جیسے کو دیکھیں صورت العادیات کو دیکھیں القاریہ کو دیکھیں اسی طریقے سے نعمتوں کے بارے میں تذکرہ ہے جیسے سورت التکاثر کو دیکھیں زمانے کے بارے میں تذکرہ ہے اور کس طریقے سے آپ اللہ آپ نیک ہو سکتے ہیں وہ صورت العصر کو دیکھیں اسی طریقے سے جو بد اخلاقی ہے مسلمانوں کے درمیان اس سے بچنے کا تذکرہ سورت و حمزہ کو دیکھیں غیروں پر اللہ مدد کیسے کرتا ہے الحمت فال ابو اصحاب فیل کو دیکھیں اسی طریقے سے قریش کو سورہ قریش جو ہے قریش اس کو دیکھیں کہ اللہ ابو العال کس طریقے سے مدد کرتا ہے سورت المعاون کو دیکھیں اس میں بعض اخلاقی جو گراوٹ ہے اس کا علاج بتایا گیا ہے اس سورت کے اندر سورت ال کو دیکھیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگ تانا دیتے تھے کہ آپ کی آپ کی کوئی اولاد نہیں ہے تو آپ کی نسل کیسے چلے گی تو آپ دیکھیں کہ اولاد نہیں بھی تھی جو اولاد ندین ہے جس کو کہتے ہیں یعنی زکر جو اولاد مدکر ہوتی ہے یعنی بیٹا نہیں تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پھر بھی اتنے لوگ آج ماننے والے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تو جن کے بیٹے تھے یعنی جن کو کے جو تانا دیتے تھے وہ مٹ گئے ختم ہو گئے جن کے نہیں تھے اللہ رب العالمین نے ان کو زندہ رکھا اور ایسے ہی زندہ نہیں رکھا ان کی نسل کو بلکہ اللہ رب العالمین نے ہر اذان میں ان کا نام اس طریقے سے ذکر کر دیا کہ پوری دنیا کے اندر صرف انہیں یاد ہی نہیں کیا جائے گا بلکہ ہر دن, دن اور رات ملا کر کے پانچ مرتبہ سنا بھی جائے گا قرآن مجید کے فضیلت میں چند ایک آیتیں تھی جس کے چند ایک احادیث کی اور کچھ آثار تھے جس کا میں نے ذکر کیا اور بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ بعض سلف صالحین سے یہ ہے کہ قرآن مجید کے اندر جو ہے اس کو پڑھنے سے تدبر کرنا زیادہ اہم ہے یعنی آپ پانچ دن کے اندر دیکھ کر کے پڑھ رہے ہیں اور ختم کر دیا جیسے رمضان میں اکثر لوگ کرتے ہیں چار ختم پانچ ختم چھ ختم تو اس سے بہتر یہ ہے کہ انسان سمجھ کر کے پڑھے روزانہ ایک صفارہ ہی پڑھے پانچ صفارہ دس صفارہ پڑھنے کے بجائے تو اس لیے عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کے جیسے ایک ابو حمزہ نام کے ہیں انہوں نے عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے کہا انی سریع القراءه و انی اقرا القران فی ثلاث میں قران تو بہت تیز پڑھتا ہوں اور 3 دن میں میں ختم کر لیتا ہوں تو عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے کہا لا ان اقرا البقره یعنی لا ان اقرا سوره البقره فی ليله فادبرها وارتلها احب الي من ان اقرا ما تقول كما سوره البقره کو پڑھوں اور پھر اس کے اندر غور و فکر کروں تدبر کروں اس کو سمجھوں اور اس کے, اس, کے اس, کے اس کے معانی کے اندر غور و فکر کروں یہ میرے نزدیک تیز قران پڑھنے سے زیادہ بہتر ہے جیسا کہ تم کہہ رہے ہو اور ایک لفظ میں یہ ہے احب الي من اقرا القران اجمع هذا کہ تیز تیز قران پڑھنے سے میرے نزدیک بہتر ہے تو اس لیے پرانی مجید کے اندر غور و فکر کرنے کی کوشش کرنی چاہیے اور خاص کر کے جو عوام ہے تو جن صورتوں کا ذکر میں نے کیا ہے شیخ نواز رحم اللہ کے حوالے سے ان صورتوں کے اندر غور و فکر کرنے کی کوشش انسان کو کرتے رہنا چاہیے تاکہ جب آپ اللہ کا کلام سمجھیں گے تو دل کے اوپر اثر ہوگا قرآن مجید جو سمجھتے ہیں ان کے دل کے اوپر اثر ہوتا ہے اور دنیا کی دنیا سے بے رغبتی ہوتی ہے اور آخرت کی طرف رغبت ہوتی ہے اللہ کو اللہ رب العالمین نے جو نیکی کا حکم دیا ہے اس کی طرف انسان کی رغبت زیادہ ہوتی ہے تو قرآن ہماری زندگی پر اثر انداز اسی وقت ہوگا جب ہم اس کو سمجھ کر کے پڑھنے کی کوشش کریں گے اور ایک اثر میں عبداللہ بن عباس رضی اللہ کہتے ہیں اگر آپ تیزی پڑھنا چاہتے ہیں تو اس انداز میں پڑھیں کہ سمجھ کر کے پڑھ سکے یعنی آپ خود کو سنائے بھی اور آپ کا کان سنے اور آپ کے ویا قلب اور دل جو ہے آپ کا اس کو سمجھنے کی کوشش کرے اس کو یاد کرے تو یہ جو ہے قرآن مجید کو بہت تیز پڑھنا اس سے تجوید کی غلطی ہوتی ہے جس سے معانی میں بہت زیادہ تبدیلی پیدا ہو جاتی ہے تو اس لیے قرآن جو لوگ تیز پڑھتے ہیں انہیں پڑھنے سے یعنی پرہیز کرنا چاہیے کیونکہ قرآن مجید اللہ کا کلام ہے اگر ہم آپ کے کلام کو اگر آپ نے لکھ کر کے بھیجا بہت تیز پڑھیں جس سے اکثر لوگ نہیں سمجھ پائے تو اس میں بہت زیادہ دقت ہوتی ہے پریشانی ہوتی ہے تو پھر اللہ رب العالمین کا کلام ہے اس کو بہت زیادہ تیز پڑھیں گے وہ بھی بغیر سمجھے ہوئے تو وہ بھی اچھی بات نہیں ہے علماء نے اس سے منع فرمایا تو جہاں قرآن مجید پڑھنے کی رغبت دلائی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ساری احادیث میں رغبت آئی ہے اس کی فضیلت آئی ہے وہیں پر قرآن مجید کو چھوڑنے کی اس کی تلاوت نہ کرنے کی اس سے دوری اختیار کرنے کی سنگینی بھی آئی ہے کہ اس کا کیا خطرہ ہے چنانچہ رب العالمین نے قرآن مجید میں فرمایا کہ, وقال الرسول يا رب ان قوم اتخذوا القرآن کہ اللہ رب العالمین سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شکایت کرے اب دیکھیں کہ کل قیامت کا دن ہوگا شکایت کرنے والے نبی ہوں کس سے کریں گے اللہ رب العالمین سے جو جنتوں کا مالک پوری دنیا کا مالک ہر ایک ذرے کا مالک کس کے بارے میں کریں گے ہم جیسے لوگوں کے بارے میں جس نے قرآن کو پڑھنے سے سمجھنے سے دوری اختیار کر رکھی ہے نہ پڑھتا ہے نہ اس کو سمجھتا ہے کبھی کبھار موقع ملا تو ہاتھ لگا لیا ورنہ دوری اختیار کیا ہوا ہے تو آپ سوچیں کہ اگر رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے شکایت کریں گے تو پھر ہماری کیا صورتحال حال ہوگی اس کی سجلے کہا یا رب ان نقو اللہ نے کہا اللہ رب العالمین نے کہا کہ یا رب قوم ان نقومی حید القرآن محضور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گے اے میرے یہ میری قوم ہے کتنا تو قرآن نے چھوڑ رکھا تھا تو محجور کا بہت سارا مطلب ہے, ای متروکن یعنی یہ ایک ہوتا ہے کہ چھوڑ رکھا تھا اس پر ایمان نہیں لائے تھے اس کے احکام کو نہیں مانتے تھے تو یہ کفوار کے بارے میں اور ایک حجر کا معنی ہے کہ ای حجر و ہو کہ اس نے اس کی تلاوت کو چھوڑ رکھا تھا اس کو سمجھنے اور اس کو سمجھتے نہیں تھے اس کے مطابق عمل نہیں کرتے تھے اس کے مطابق عمل کرنے وہ چھوڑ رکھا تھا تو یہ تمام چیزیں علماء نے کہا ہے کہ اس کے اندر داخل ہیں کہ انسان اس کے اوپر ایمان نہ لائے اسی طریقے سے قرآن کی تلاوت نہ کرے اسی طریقے سے قرآن کے مطابق عمل نہ کرے تو تمام کی تمام چیزیں اس کے اندر داخل ہیں اور یہ بہت ہی سخت ترین بات ہے بہت سخت وعید ہے کہ کل قیامت کے دن اللہ رب العالمین کے سامنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہماری شکایت کریں گے تو جو انسان اس سے بچنا چاہتا ہے قرآن مجید سے اپنے تعلقات کو استوار کر کے رکھے اور قرآن مجید سے اپنے لگاؤ کو اپنے تعلقات کو مضبوط کرے تاکہ کل قیامت کے دن وہ اس چیز کا شکار نہ ہو یعنی اس شکایت کے زمرے میں نہ آئے اور جیسا کہ ابن قیم رحمہ اللہ نے کہا ہے کہ قرآن مجید کے چھوڑنے کے جو حجر کے ہیں بہت سارے انواع ہیں ان میں سے ایک یہ ہے کہ حجر اسلم و اِمانوی ولاسا سننے اور سمجھنے اس پر لانے سے دوری اختیار کرنا بھی اس کو چھوڑنا ہوتا ہے اور حضر الفی کہ اس پر عمل کرنے کو بھی چھوڑنا کہتے ہیں اور اس, کو اس کے اندر جو احکام ہیں اس کو نہ ماننے کو بھی چھوڑنا کہتے ہیں تو جیسا کہ میں نے ذکر کیا یہ تمام باتیں اس لیے انسان قرآن مجید سے اپنے تعلق کو جوڑ کر کے رکھنے کی کوشش کریں اب اس کے بعد شیخ نواز رحم اللہ نے جو ذکر کیا ہے وہ تمام صورتیں سورت الزال وغیرہ سب سے پہلے سورت الفاتحہ ذکر کیا اور سورت الفاتحہ جو ہے یہ سورت قرآن مجید کی بہت ہی عظیم صورت بلکہ یہ کہیے کہ پورے قرآن مجید کا خلاصہ سورج فاتحہ کے اندر جیسے شیخ الاسلام تیم رحم اللہ ذکر کرتا ہے پورے قرآن مجید کا جو خلاصہ ہے وہ شور فاتحہ کے اندر یا تو قرآن مجید میں اللہ رب العرمین کی تعریف ہے وہ تعریف ہے اللہ کی صفات کا ذکر ہے قیامت کے دن کا ذکر ہے تو مالکی یوم الدین میں اللہ الرحمان الرحیم اللہ کی صفات ہے تو اللہ کی صفات پورے قرآن مجید میں ذکر ہے اسی طریقے سے قیامت کے دن کے بارے میں ذکر ہے یا تو اللہ رب العالمین نے بندوں کو حکم دیا ہے کہ بندے دوسرے کی عبادت کو چھوڑیں یعنی شرک سے اللہ نے ڈرایا ہے توحید کی رقبت دلائی ہے اور اس کو اقرار کرنے کو اس, کو اس کو ماننے کو واجب قرار دیا تویا کنابئین کن یہی پورا خلاصہ ہے اس کے بعد اللہ رب العالمین نے نیک لوگوں کے راستے پر کا حکم دیا ہے اور نیک لوگوں میں انبیاء اکرام ہیں سراحا ہیں ہے صدیقین ہیں اور جو لوگ ہیں جو پیچھے گزر چکے ہیں ان کے کچھ واقعات کو ذکر کیا ہے اللہ رب العالمین نے ان کو اوپر ان کے راستوں پر چلنے کا حکم دیں جیسے یا پھر اللہ رب العالمین نے برے لوگوں سے بچنے کی تلقین کی ان کے راستے پر سے منع کیا پورے قرآن میں انہی چیزوں کا ذکر ہے جس کا خلاصہ صورف فاتحہ کے اندر اور سورف ہے کے کئی نام ہیں جس میں سے ام الکتاب بھی ایک نام ہے کتاب کی ماں ام مطلب ہوتا ہے ہر ایک چیز کا یعنی آپ سردار کہہ لیجئے یا خلاصہ کہہ تو سورہ فاتحہ پوری کتاب جو ہے پورے قرآن مجید جو ہے اس کا خلاصہ ہے اور شیخ الاسلام تعمیر رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ سورہ فاتحہ کا خلاصہ جو ہے وہ ابدو و نستعین کے اندر پورا خلاصہ اس کے اندر داخل یعنی اس آیت کے اندر ہے تو اس قرآن سورہ فاتحہ کو اس لیے ہر نماز کی ہر رکت میں منفرد ہو یا جماعت کے ساتھ نماز پڑھ رہا ہو اس کے لیے واجب قرار دیا ہے ہر نماز میں بلکہ اللہ رب العالمین نے ایک حدیث کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ قسم بینی و بین آپ دی اللہ رب العالمین نے سورہ فاتحہ کو نماز بھی قرار دیا ہے کہ میں نے اپنے اور اپنے اپنے بندے کے درمیان اس کو تقسیم کیا ہے اس صورت کو تو شیخم نباز رحم اللہ نے سب سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم سے شروعات کی ہے کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم صرف بسم اللہ الرحمن الرحیم تو جب قرآن مجید پڑھنا شروع کریں تو نبی کریم اللہ رب المین شعیط جب جب قرآن پڑھنا شروع کرو تو اعودب المن شعیطان رضیم پڑھ لیا کرو تو جب جب آپ قرآن پڑھنے کی شروعات کریں تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یا پڑھنا کہا اور جہاں جہاں پر بسم اللہ لکھا ہوا آیا ہے وہاں وہاں پر آپ بسم اللہ پڑھیں ہر جگہ پر بسم اللہ جیسے ہم قرآن مجید کو پڑھ جاتے ہیں پھر ایک ایک گھنٹے کے بعد آیا پھر پڑھنے کی کوشش کیے تو لوگ بسم اللہ سے شروع کریں نہیں اعوذ باللہ سے شروع کریں بسم اللہ پڑھنے کی حاجت نہیں ہے جہاں پر بسم اللہ کی ضرورت ہے آپ وہیں پر بسم اللہ کریں اعوذ باللہ سے جیسا کہ اللہ نے کہا فیرا ترا چل قرآن فسط بلّہ مین شیفان رضیم جب قرآن مجید پڑھو تو اللہ رب العالمین کی پناہ مانگ لو شیطان مردود سے یعنی اللہ کی پناہ میں آ جاؤ شیطان مردود سے تو اعوذ باللہ شیطان الرجیم یہ مطلب ہے کہ پڑھا کرو لیکن اللہ رب العالمین نے کہیں پر بھی ہمیشہ قرآن پڑھنے جب جب قرآن پڑھیں تو بسم اللہ پڑھے ایسا حکم نہیں دیا جہاں جہاں پر بسم اللہ لکھا ہے وہاں وہاں پر آپ بسم اللہ پڑھنے کی کوشش کریں <laughs> اور اس کا پڑھنے کی اس وقت کوشش کریں جب پرانی مجید شروع کریں اور اعود بلا کا مطلب یہ ہے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ میں پناہ چاہتا ہوں یعنی آ, اب یہ کہیے کہ اللہ سے ایک التجا ہے اور اللہ سے ایک طلب ہے کہ اے اللہ شیطان مجھے بہتانے پر لگا ہے وہ ہمیشہ میری طاق میں رہتا ہے مجھے گمراہ کرنے کے شکر میں پڑا رہتا ہے اور تیرے راستے سے ہٹانے کے شکر میں پا, میرے پیچھے لگا رہتا ہے اعود بلّہ ہی اے اللہ میں تیری طرف پناہ لیتا ہوں تیری جانی واتا ہوں مینا شیطان رضیم اس شیطان مردود سے شیتان کا مطلب شیطان اور رضیم کا مطلب جو مردود ہے جو بھگایا ہوا ہے تو یہ ہے تو انسان کو ہمیشہ اس کو پڑھتے رہنا چاہیے <laughs> اور بعض علماء نے بیان کیا ہے کہ اب پڑھنے کا حکم قرآن مجید سے پہلے کیوں دیا گیا کیونکہ شیطان سب سے زیادہ جو روکتا ہے اس کی کوشش ہوتی ہے انسان کو قرآن مجید سے کیونکہ جو قرآن مجید پڑھے گا اس کو سمجھنے کی کوشش کرے گا اسے ہدایت ملے گی وہ اللہ کے قریب ہوگا اور شیخان یہی چیز نہیں چاہتا ہے اور شیخان کا مطلب گزر گیا اس کا مطلب وہی ہے اور لوگ لغت میں دیکھیں تو ہر خیر و بھلائی سے جو دور ہے اس کو کہتے ہیں رضیم رضیم کا مطلب مردود ہے مطرود ہے جو اللہ کی رحمت سے دور ہو جو ملعن ہو رجیم کہا جاتا ہے اس کے بعد بسم اللہ الرحمٰن وحیم کہ بسم اللہ جیسا کہ میں نے کہا کہ بسم اللہ قرآن مجید کی ہر صورت کے پہلے ذکر ہے سوائے سورا کے جو اس سے پہلے بسم اللہ نہیں آیا ہے اور ایک سورج سورت, سورت النل ہے اس کے بیچ میں بسم اللہ آیا ہے بسم اللہ آیا ہے ان نحو بنس المہ وہ ان نحو بسم اللہ الرحم الرحیم تو بسم اللہ جو ہے اللہ کی آیتوں میں سے ایکت ہے قرآن مجید کی آیتوں میں سے ایک آیت ہے جیسا کہ سورت نمل کے اندر ہے اور سورت کے درمیان عیسائد کو اس بسم اللہ الرحمن الرحیم کو فاصلے کے لیے لایا جاتا ہے اور اس سے اللہ رب العالمین کی مدد طلب کی جاتی ہے پرانے مجید کو شروع کرنے سے پہلے اب اس کے بعد ہے الحمدللہ رب العالمین پوری کی پوری سورت جیسا کہ میں نے کہا سورت الفاتحہ ام کتاب ہے ویسے اس کا نام اسلح الدعاء یعنی دعا بھی ہے اس صورت کا نام آپ اللہ صورت دعا مانگنے کا کیا طریقہ پہلے آپ اللہ کی تاریخ کرتے ہیں پھر اپنی ضرورت و حاجت کو رکھتے ہیں جن چیزوں جو چیزیں آپ کو پسند نہیں ہو پناہ چاہتے ہیں ان تمام چیزوں کا ذکر اللہ رب العالمین نے کیا ہے تو سورہ فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوتی ہے اور سورہ فاتحہ کے اندر پورا قرآن مجید کا خلاصہ ہے تو اس کو سمجھنے کی اس کی تفسیر کو جاننے کی کوشش کریں بعض علماء نے باضابطہ اس کے اوپر ایک ایک سوری ایک صورت کی تفسیر بھی لکھی ہے موٹی ایک موٹی جلد کے اندر اس کے اندر الرحمن ہے الرحیم ہے اللہ کی رحمتوں کے ذریعے سے جب سوال کیا جاتا ہے تو اللہ رب العالمین خوب عطا کرتا ہے اور رحمان کیسا ہے اگر رحمان کے اوپر آپ کریں رحیم کے اوپر غور کریں تو اللہ رب العالمین کے پاس رحمت کے سو حصے ہیں ایک حصہ اللہ نے اس دنیا میں اتارا ہے ایک حصہ اس رحمت کا اسی ایک حصے میں آپ دیکھتے ہیں کہ ماں کو اپنے بچے سے کتنا پیار ہوتا ہے اسی ایک حصہ اللہ کے پاس ننانوے رحمت کے حصے تھے اللہ نے ایک حصہ اس زمین پر اتارا لوگوں کے درمیان تقسیم کر دیا اسی ایک رحمت کے حصے میں آپ دیکھیں کہ ماں کو اپنے بچے سے کتنا پیار ہوتا ایک شیر درندہ ہونے کے باوجود اپنے بچے سے کتنی محبت کرتا ہے پھر سوچیں کہ اللہ رب العالمین جس کے پاس رحمت کا ننانوے حصہ ہے وہ اپنے بندوں سے کتنی محبت کرتا ہو تو جب ہم میں سے کسی سے غلطی ہو جائے گناہ ہو جائے اور تو وہ اللہ رب العالمین کی جانب پلٹے یہ نہ دیکھے کہ اس کا گناہ کتنا ہے یہ دیکھے کہ اللہ رب العالمین کی مغفرت کتنی عظیم ہے اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حدیث خوشی ہے کہ اللہ رب العالمین فرماتا ہے ابال ابن, ابن, ابن آدم اگر تم سے اتنا گناہ ہو جائے کہ صرف تمہارے ایک شخص کے گناہ سے پوری دنیا بھر جائے اور پھر بھی گناہ کرتے جاؤ آسمان تک تمہارے گناہوں کی تعداد چلی جائے اس کے باوجود بھی اگر تم مجھ سے مفرت طرف کرو گے تو ایک سچی توبہ میں میں تمہارے گناہوں کو معاف فرما دے. تو آپ سوچیں کہ اللہ رب العالمین صدر رحیم ہے کریم ہے کہ ہم میں سے اگر کوئی انسان ایک دوسرے کے ساتھ اگر بدتمیزی کرتا ہے توہین کرتا ہے دو چار مرتبہ کرے گا تو آپ اس سے بات کرنا ہمیشہ کے لیے بند کر دیں گے اس کا چہرہ دیکھنا آپ گوارا نہیں کریں گے لیکن ہم اللہ رب کی بات کو کتنا ہم اللہ رب العالمین کی بات کو نہیں مانتے ہیں اللہ رب العالمین کی بات سے دوری اختیار کرتے ہیں روزانہ آزاں کی آواز دی جاتی ہے اس کے باوجود اللہ رب العالمین اس, اس پکار پر آزان کی پکار پر نجد دی جاتی ہے قرآن سے دوری ہے زندگی کے اندر اسلام کا نفاذ نہیں ہے گھر کے اندر اسلام کا نفاذ نہیں ہے اسلامی تعلیم و تربیت کا فقران ہے اس کے باوجود اللہ رب العالمین سب کو مخاطب کر کے کہتا ہے کہ ان تمام گناہوں کو چھوڑ کر کے کے جب تک جسم کے اندر باقی ہیں، اگر تم میری طرف پلٹنا چاہو اپنے اپنے میری رضا یعنی رب کی رضا حاصل کرنا چاہو تو تمہارے ایک سچی توبہ میں تمہارے تمام گناہوں کو معاف فرما دوں گا یہ اللہ رب العالمین کی رحمت ہے یہی رحمان اور رحیم کے ہونے کا مطلب ہے جب اس مہانی کو آپ سمجھیں گے تو آپ کے دل کے اندر شوق پیدا ہوگا اگر گنہ ہوں گے تو رب کی طرف پلٹیں گے رب سے دعا کریں گے کہ اللہ تو نے فلا فلا گنہ کو معاف کیا ننانوے قتل کرنے والوں کو معاف کیا ہے اللہ تون نے اس کو بھی معاف کیا ہے جس نے اپنے آپ کو جلا دیا تھا اور آدھی رات کو سمندر میں بہانے کا کہا تھا <coughs> اور آدھی رات رات کو خشکی میں بہانے کا کہا تھا اے میرے رب میں تو تیرا بندہ ہوں تیرے اوپر ایمان رکھتا ہوں تیرے نبی سے محبت کرتا ہوں تیری کتاب سے محبت کرتا ہوں مجھے ایمان ہے کہ آخرت بھی قائم ہوگی یہ دن کو فیصلہ کرے گا جنت و جہنم پر بھی ایمان ہے اے میرے رب تو میرے گناہوں کو بخش دے تو یقینا اللہ رب العالمین گناہوں کو بخشے گا تو اس لیے جب آپ قرآن مجید کے تفسیر کو سمجھیں گے علما سے علما کے پاس بیٹھیں گے ان سے قرآن مجید کی ان چھوٹی چھوٹی صورتوں کی تفصیل کو سمجھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ اللہ المی کتنا کتنی رحمت والا ہے کیسے کیسے گناہوں کو معاف کرنے والا ہے جب آپ نہیں پڑھیں گے اور نہیں سمجھیں گے تو اللہ رب العالمین کی رحمتوں کا اس کی مقصدوں کا اور اللہ رب العالمین کے فرم کا اور محبتوں کا اندازہ آپ کو نہیں ہوگا اس لیے قرآن مجید کو پڑھیں پڑھنے کے ساتھ ساتھ اس کو سمجھنے کی کوشش کریں پھر اس کے بعد جب سمجھنے کی کوشش کریں گے تو عمل کا جذبہ خود بخود دل کے اندر امنڈ کر کے آئے گا اور آپ عمل کرنے پر لگ جائیں گے تو اس لیے قرآن مجید کو جب پڑھیں گے تو آپ کو بات سمجھ میں آئے گی اللہ رب العالمین کی عمارفت ہوگی اور اللہ رب العالمین کی رحمتوں کے بارے میں پتا چلے گا اس کے بعد ہے مالک یوم الدین کے قیامت کے دن کا اللہ مالک ہے تو اسی کو سجدہ کرنا ہے اس لیے اللہ نے کہا یہ یا کن ابدو یا کنستین کیا اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے ہی مدد مانتے ہیں یعنی اللہ کے علاوہ یا کن ابدو حسر ہے یعنی اس کے علاوہ کسی کی کسی قسم کی کوئی عبادت نہیں ہوگی چاہے وہ کیسی بھی عبادت ہو صرف صرف اللہ رب العالمین کے لیے ہوگی چاہے وہ سجدہ ہو چاہے وہ منتیں ہو چاہے وہ ضبط ہو یا اور یا یا یا یا اللہ یا نظر ہو جو بھی عبادتیں ہوں سب کے اللہ کے لیے خاص کی جائیں گی وہ یقین اور اللہ ہی سے مدد مانگی جائے گی چھوٹے کام میں ہو یا بڑے کام میں اے اللہ تو میری مدد کر دے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم مدد طلب کرو تو اللہ رب العالمین سے مدد طلب کرو تو انسان جب قرآن مجید کو سمجھتا ہے تو بات سمجھ میں آتی ہے کہ ہمیں مدد کس سے مانگنا چاہیے کس کی رحمتوں سے امید رکھنا چاہیے کون قیامت کا دن کا مالک ہے کون ہمیں عطا کر سکتا ہے کون ہمیں محروم کر سکتا ہے کون سا راستہ گنہگاروں کا ہے اور گمراہوں کا ہے کون سا راستہ انعام والوں کا ہے جب سورہ فاتحہ پڑھیں گے تو ان چیزوں کا آپ کو اندازہ ہوگا اسی طریقے سے جب آپ سورت الزل میں جائیں گے تو اس صورت کی بھی شروعات بسم اللہ الرحمن الرحیم سے ہوئی ہے کیونکہ بسم اللہ جیسا میں نے کہا کہ ہر صورت دو صورتوں کے درمیان لائے جاتا ہے فصل کے لیے تاکہ پتہ چلے کہ پچھلی صورت سے یہ صورت بالکل الگ ہے تو اس سلسل میں آپ دیکھیں اور لہا جب زمین پوری طریقے سے ہلا دی جائے گی اور اندر کے جو خزانے ہوں گے یہ قیامت کے وقت کی بات ہے جب قیامت آنے والی ہوگی تب کی بات ہے کہ اس کو پوری طریقے سے اس کے اندر جو خزانے ہوں گے وہ خزانے آ, نکال دے گی اور بعد لوگ کہتے ہیں کہ اس کے اندر جو اموات جو دفن ہے وہ تمام مردے اپنے باہر کر دے گی اور جو خزانے ہیں اس کو بھی اس کے ساتھ ساتھ باہر کرے گی انسان دیکھے گا وقال دیکھے گا تو کہے گا کہ کیا ہو گیا ہے کہ زمین اپنے اندر کی تمام چیزیں باہر کر رہی ہے یوم تو حد دسو اخبار رہا اس دن زمین لوگوں سے بات کرے گی اور اپنی باتوں کو بتائے گی تو حد احدر اخبارہ بے او کا زمین کہے گی کہ دیکھو ایسا کرنے کا حکم ہمیں تمہارے رب نے دیا ہے اس رب نے جو تمہارا بھی رب ہے جس کی عبادت کا حکم تمہیں زندگی میں دیا گیا تھا تو یوم تو حد تو یوم یس لیمت کے دن تمام کے تمام لوگ مختلف قسم کے ہر جگہ کے لوگ جمع ہوں گے اپنے اپنے عمل کے ساتھ یا تو کسی کا خیر کا عمل ہوگا کسی کا شر کا عمل ہوگا لیم قیامت کے دن جمع ہوں گے تاکہ لوگ اپنے اپنے عمل کو دیکھ سکیں کہ ہم نے کیا کچھ کیا تھا قیامت کے دن فیصلے کا دن ہوگا جس کا جو عمل ہوگا اس کے اوپر نیک عمل ہوگا اس کے اوپر ظلم نہیں کیا جائے گا اور جس کا بد عمل ہوگا اللہ رب العالمین اس کو اسی کے حساب سے فیصلہ دے گا سمیا عمل مثال بہت ہی یہ آیت انسان کے دلوں کے اندر خوف پیدا کر دیتی ہے فمن مینیہ عمل مصفال حیدر رتم کہ جو ذرہ برابر بھی خیر کرے گا خیامت کے دن اس کو دیکھ لے گا ذرہ برابر بھی برائی کرے گا ومیا عمل مصفال حیدر رتم سر کہ ذرہ برابر بھی برائی کرے گا تو وہ قیامت کے دن اس کو دیکھ لے گا جب اس صورت کا مانا اس کا ترجمہ آپ کو یاد ہوگا جب نماز میں کھڑے ہوں گے اور آپ کو اللہ توفیق دے گا سوچنے کی غور و فکر کرنے کی تو سوچیں کہ نماز کے اندر کس قدر آپ کے آپ کا دل اس صورت کو پڑھ کر کے یا سن کر کے متاثر ہوگا اور جب دل متاثر ہوتا ہے تو پورے اعضا اس سے متاثر ہوتے ہیں اور دل کے اندر جب پرانے مجید کا اثر پیدا ہوگا تو آپ کی زندگی میں ایک انقلاب آئے گا جو انقلاب آپ کو کتاب اللہ سے جڑنے اس کے مطابق عمل کرنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو سمجھنے اور اس کے مطابق عمل کرنے پر مجبور کرے گا یا اس کی طرف رہنمائی کرے گا اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا محکل جنوب و محکل طالبہ کہ چھوٹے چھوٹے جو احوال کرتے ہو جو بھی عمل کرتے ہو اس کو چھوٹا سمجھنے سے یعنی گناہوں کو چھوٹا سمجھنے سے بچو ایسا نہ تو یہ چھوٹا گناہ ہے یہ صغیرہ گناہ ہے ایسا کر لینے سے کچھ تھوڑی نہ ہو جائے گا ہم نے ایسا گناہ کر لیا کوئی بات نہیں اللہ معاف کر دے گا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا احوال کو چھوٹا نہ سمجھو نہ گناہ کو چھوٹا سمجھو اور نہ ہی نیکیوں کو چھوٹی سمجھو اور اس کیا فائدہ ہوئے ایک روپیہ دے دیں گے اس کا کیا اضر ہوگا دونوں طرف سے یعنی نہ گنا کو چھوٹا سمجھنا ہے اور نہیں نیکی کی تحقیق کرنی ہے چھوٹی سمجھنی ہے طالبہ اللہ کے قیامت کے دن اللہ رب العالمین اس کا مطالبہ کرے گا برائی کیے ہیں اس کے مطابق برائی بھی ہوگی تو وہ آپ کو جو ہے اس کی, جو اس کی سزا ملے گی اور تھوڑی سی بھی نیکی ہے تو وہ آپ کے لیے اس کی جزا تیار ہے کیا پتا وہی نیکی آپ کے لیے دنیا اور آطرت کے اندر اس کو ذریعہ نجات بن جائے اس کے بعد اللہ رب العالمین نے آ, ذکر کیا ہے صبح یہ بہت ہی عظیم صورت ہے جس میں اللہ رب العالمین نے چند مخلوقات کی قسم کھائی ہے اور اللہ رب العالمین جو قسم کھاتا اللہ رب العالمین کی جتنی مخلوقات اللہ چاہے سب کی قسم کھا سکتا ہے لیکن ہم صرف اور صرف اللہ کی قسم کھا سکتے ہیں اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا منکان کہ جو قسم کھانا چاہتا ہے یا تو رب کی قسم کھائے یا پھر خاموشی اختیار کر لے دوسرے کی قسم وہ نہیں کھا سکتا ہے اللہ رب العالوین ہر چیز کا مالک ہے ہر چیز کا خالق ہے وہ جس چیز کی چاہے وہ قسم کھا سکتا ہے کبھی اللہ نے سورج کی قسم کھائی ہے کبھی چاند کی قسم کھائی ہے لہر و نہار کی قسم کھائی ہے ناز چاس کے وقت کی قسم کھائی ہے عصر کے وقت کی قسم کھائی ہے قرآن مجید کو آپ پڑھیں تو آپ کو پتہ چلے گا تو اللہ کی مرضی جس کو بھی چاہے قسم کھا لے لیکن انسان کو صرف اور صرف اللہ کی قسم کھانے کا حکم ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من منہ فضی اللہ فا اشرت کہ جو اللہ کے علاوہ کسی اور کی قسم کھاتا ہے وہ شرک میں مبتلا ہو جاتا ہے اس نے شرک کیا تو اس کے اندر قسم ہے اللہ رب العالمین نے تیز دوڑنے والے گھوڑے کی قسم کھائی ہے ولادیات کا مطلب یہ ہے تیز دوڑنے والے گھوڑے جو ہوتے ہیں وہ ادو سے آتا ہے آدھا مطلب تیز دوڑنا تو اللہ رب العالمین نے اس کی قسم کھائی ہے تیز دوڑنے والے گھوڑے کی پلموریات قدھا جب گھوڑا دوڑتا ہے اس کے پاؤں سے جب اس کے ٹاپ سے چنگاری نکلتی ہے آگ کی چنگاری فَالْمُوْرِيَةِ قَدْحَا تو وہ دیز دوڑنے کی وجہ سے جو چنگاری نکلتی ہے اللہ رب العالمین نے اس کی بھی قسم کھائی ہے اس کے, صبح اس کے ذریعے سے جو دشمنوں کے اوپر صبح صویرے عملہ کیا جاتا ہے اللہ رب العالمین نے اس وقت کی قسم کھائی ہے فَأَثَرْنَ بِهِ نَقَعَا اور کہ ہوڑے کے تیز دوڑنے کی وجہ سے نقا درد و غبار جو اڑتا ہے اللہ رب العالمین نے تمام چیزوں کے قسم کھائی ہے ہی جمعہ اور وہ پھر سب لوگوں کے یعنی جب لڑائی ہوتی ہے تو گھوڑا سب کے درمیان گھس کر کے گھوڑے گھوڑ سوار جو ہوتا ہے وہ گھوڑا سب کے درمیان چلا جاتا ہے اور وہاں پر جو لڑائی کرتا ہے اس کے اوپر بیٹھ کر کے گھوڑسوار اس حالت کی بھی اللہ رب العالبین نے قسم کھائی ہے اس قسم کھانے کے بعد اللہ نے اتنی چیزوں کی قسم کھانے کے بعد اللہ نے کہا ہے ان نل انسان کہ یقین انسان اپنے رب کی نعمتوں کا نا ہے رب کی نعمتوں کا کفران نعمت کا شکار ہے ان الانسان لربہ علی رب ہی قنول و ام نہ علی کل اور خود انسان اس بات پر گواہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے اسے اتنی نعمتیں دی ہیں پھر بھی وہ ناشکری کرتا ہے رب کی عبادت نہیں کرتا شکوا کرتا ہے کہ رب نے کچھ نہیں دیا آپ سوچے کہ اللہ نے جو دو آنکھیں دی ہیں اگر یہ دو آنکھیں دی ہوتی لیکن اس پر روشنی نہیں ہوتی کہاں جاتے دنیا میں لانے کے لیے کیا اللہ نے اس کی قیمت لی ہے یہ جو زبان دیا ہے اگر زبان ہوتی لیکن بولنے کی قوت نہیں ہوتی گونگے ہوتے کہاں سے آواز بلاتے اللہ نے دیا ہے کیا اس کی قیمت اللہ نے لی ہے دونوں ہاتھ دیے ہیں لیکن اللہ رب العالمین اگر اس کے اندر قوت نہیں دیتا پکڑنے کی طاقت نہیں ہوتی کہاں سے لاتے کیا اللہ نے اس ہاتھ کو بنانے کا اس کے اندر طاقت دینے کا آپ سے کچھ پیسہ لیا ہے کچھ اللہ نے آپ سے مطالبہ کیا ہے اسی طریقے سے وفی رون اپنی ذات کے اندر غور و فکر کرتے چلے جاؤ تمہیں پتہ چل جائے گا کہ رب کی کتنی نعمتیں تمہارے خود جسم کے اندر ہیں پھر تم اپنی زندگی میں دیکھو اللہ رب العالمین نے کس طریقے سے بڑا کیا چاہتا تمہاں پیٹ میں تمہاری سانس روک دیتا بچپنے میں تمہاری زندگی کو چھین سکتا تھا ان نعمتوں کو وجب انسان غور کرتا ہے تو بات سمجھ میں اتی ہے تو اللہ نے کہا انسان رب کی نعمتوں کا ناشکرا ہے ناشکری کرتا ہے وہ انه علی ذالک لشہیر وہ اس بات پر خود گواہ بھی ہے وہ انه لعب الخیل لشدید <لَشَرِير> وہ انسان دنیا, دنیا کو دنیا کے مال کو بڑا پسند کرتا ہے اور بہت اس سے محبت کرتا ہے اور اس میں اگیانی اس کی لالچ اس کے دلوں کے اندر ہوتی ہے کہ انسان کو جتنا بھی دے دیا جائے اس کے دل کو اطمینان نہیں ہوتا اسے نہیں ملتی ہے اللہ نے اس کے بعد کہا افلا کیا یہ نہیں جانتا جب قبر کو اکھاڑ دیا جائے گا نکال دیا جائے گا قبر کے اندر جو بھی چیزیں ہیں وہ باہر آ جائیں گی وہ سینوں کے اندر جو بھی چیزیں ہیں وہ سب کی سب باہر آ جائیں گی جو چیز ہم چھپاتے ہیں جن چیزوں کو ہم دباتے ہیں سب کی سب چیزیں باہر آ جائیے قیامت کے دن یوم قیامت کے دن اللہ رب العالمین کو پہلے سے معلوم ہے پہلے سے معلوم تھا آج معلوم ہے اور ہمیشہ اس کا علم رہے گا اللہ رب العالمین کو قیامت کے دن ان تمام چیزوں کو واضح کر دے گا تو اللہ رب العالمین کو ہم اپنی چیزیں بتائیں کہ نہ بتائیں اللہ رب العالمین اس سے باخبر ہے تو آپ سوچیں کہ یہ دو صورتیں اور فاتحہ اگر اس کا ترجمہ آپ کو معلوم ہو اس کی تفسیر آپ کو معلوم ہو پھر رات کے اندھیرے میں آپ اٹھیں اور رب کے سامنے کھڑے ہوں اور پڑھیں اللہ رب العالمین کے سامنے پڑھیں رتم خی رینارا ایک قیامت کے دن ایک ایک بھلائی کو دیکھ لے گا آپ اپنی بھلائیوں کو یاد کیجئے پھر یہ سوچئے کیا یہ بھلائی سلائق تھی کہ اللہ اس کو قبول کرے گا اس کے بعد شر آپ اپنی برائیوں کو یاد کیجئے پھر سوچئے کہ اکثر قیامت کے دن اللہ رب العالمین نے فلا برائی کچھ جو ہم نے فلا جگہ پر کی تھی فلا کے ساتھ ہم نے دھوکا دیا تھا فلاں کا مال باطل طریقے سے کھایا تھا بنا گناہ کیا تھا اگر رب نے اس پر پکڑ کر لی تو ہمارا کیا حال ہوگا اگر آپ اس سورت, ان صورتوں کو ترجمہ اور تفسیر کے ساتھ سمجھتے ہیں اچھے سے پڑھتے ہیں اور اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں اور اس کا اثر آپ کی زندگی پر ہوتا ہے اس کے مطابق عمل کرتے ہیں تو یقین جانئے کہ آپ کی زندگی بھی نور سے بھر جائے گی اور کل قیامت کے دن جو ہے وہ اللہ رب العالمین آپ کے لیے قیامت کے دن بہت ساری آسانیاں بھی پیدا فرمائے گا اسی طریقے سے سورت تکاثر ہے اس کو پڑھنے کی کوشش کرے اس میں نعمتوں کا ذکر ہے اور سورت ال کے بعد سورت العصر ہے سورت العصر جو ہے یہ بہت ہی اہم سورت ہے یہ کہیے کہ امام شافعی علی اللہ نے کہا امام شافعی علی اللہ کا قول ہے کہ اگر اللہ رب العالمین انسان کی حجت کے لیے انسان کو سمجھانے کے لیے صرف اور صرف سورت الاصر ہی نازل کر دیتا پورا قرآن نازل نہیں کرتا تو یہ کافی ہوتا لو مح انص اللہ انزل اللہ اللہ العصر اس قول ہے اللہ اگر اللہ رب العالمین قائم کرنے کے لیے ان اس کر انسان کی ہدایت کے لیے اور اس کے اوپر حجت قائم کرنے کے لیے کافی ہو جاتی بہت ہی عظیم صورت ہے اس میں دعوتی پہلو بھی ہے اس میں عمل کا پہلو بھی ہے اس میں انسان کے گھاٹے کا بتایا گیا ہے کہ سا انسان گھاٹے میں ہے اور کب وہ فائدے کے سودے میں رہتا ہے وہ بھی بتایا گیا ہے کہ جو انسان ایمان لاتا ہے تقوی اختیار کرتا ہے نیک عمل کرتا ہے اور صبر کرتا ہے ازیتوں کے اوپر اور ان نیک اعمال کو دوسروں تک پہنچاتا ہے توحید کی نشر و اشاعت کرتا ہے اس نشر و اشاعت میں دعوت و تبلیغ میں جو اذیتیں ملتی ہیں اس پر صبر کرتا ہے تو ایسے لوگ فائدے میں ہوں گے اس قسم اس قسم کے علاوہ جتنی بھی اقسام ہیں لوگوں کی سب کے سب گھاتے کے اندر ہوں گے اسی طریقے سے آپ سورت الحمدہ کو پڑھ لیں سورت کے اندر جو عیبت ہے ہمز و لمز ہے اور جو مار سے محبت ہے اس سے اللہ رب العالمین نے تحذیر کیا ہے اسی طریقے سے علم ترقی کو پڑھ لیں پھر آپ جائیں سورت القافر کو پڑھیں کہ کس طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنرت و بہادری سے جواب دیا تھا اور کفار جب آپ کو پیشکش کفار نے کی تھی اللہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشکش کو ٹھکرایا تھا تو آج بھی آپ کے سامنے کفار نہیں ہے لیکن دنیا کی چیزیں آپ کے سامنے پیش کی جاتی ہیں اللہ کے دین کی حفاظت کے لیے ان تمام چیزوں کو ٹھکرائیں اور صرف اور صرف اللہ رب المین کے دین پر تباہ قدمی اختیار کرے اگر آپ پڑھیں گے اس کے اندر اور فکر کریں گے تدبر کریں گے تو آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ قرآن وزیر آپ کے اندر کس طریقے سے انقلاب پیدا کرتا ہے پھر اس کے بعد علما نے کیا کی ہے اور یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری لمحات کی सूरते ہیں یہ سورت ہے سورت النسل اسی طریقے سے تبت یادہ ابی الحابی متحب کو को دیکھیں کہ نبی کا का اڑانے والوں کا کیا حال हाल हुआ صلی اللہ علیہ وسلم के साथ بدتمیزی करने वालों का क्या हाल हुआ الول واحد کو پڑھے اللہ وحد کو اللہ, وحد اللہ رب المین نے نبی صلی اللہ علیہ نے ایک ایک قرآن کے برابر قرار دیا ہے کہا انا کہ اللہ احد سورت الاخلاص جو ہے وہ ایک تہائی قرآن کے برابر ہے کیوں اس صورت کو ایک تہائی یعنی دس سپارے کے برابر ہے اگر کوئی پڑھتا ہے تو تقریباً ایک تہائی دس سپارہ پڑھنے کا اس کو ثواب ملتا ہے کیوں کیونکہ پوری کی پوری صورت صرف اور صرف توحید پر مشتمل ہے تو اللہ کی توحید سب سے زیادہ اہم ہے توحید کے بغیر انسان ویسے ہی ہے توحید کے بغیر انسان کے اعمال اور اس کی نیکیاں ویسے ہی ہے جیسے انسان کا جسم بغیر روح کے ہے اگر توقیر توحید نہیں ہے تو سمجھ جائیے کہ آپ کا ایمان آپ کا عمل اور جتنی بھی چیزیں ہیں نیکیاں سب کے سب مردہ ہیں جیسے انسان بغیر روح کے مردہ ہے اس کے جسم کوئی کام کا نہیں ہے پھر الناس کو دیکھئے اس کے اندر اللہ رب العالمین نے شیطان سے شیطانی عمل کرنے والوں سے پناہ مانگنے کی کیسے تلقین کی ہے اور جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کیا گیا تھا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم انہی صورتوں کو دم کے پڑھتے دم کرتے اور وہ جادو جو ہے وہ ختم ہوتا چلا جاتا تو قرآن مجید سے اپنے تعلقات کو بھی ثواب ہے اور ایک ایکت کو یعنی عبداللہ بن عباس رضی اللہ نے کہا کہ تیز پڑھنے سے بہتر ہے کہ میں قرآن مجید کے اندر غور و فکر کروں اور آپ کا قرآن مجید کو پڑھنا اس کو سمجھنا اور اس کے مطابق عمل کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ آپ اپنے رب سے اپنے نبی سے محبت کرتے ہیں قرآن مجید سے اگر دوری ہے تو اس کا یہ مطلب ہے کہ محبت میں کمی ہے جس کمی کا آپ کو تدارف کرنا چاہیے اور آپ کو رب کی طرف پلٹنا چاہیے قرآن مجید سے تعلقات کو استوار کر, اس کرنا چاہیے تو قرآن مجید ایسی کتاب ہے جس کے ذریعہ ہدایت ملتی ہے برکتیں نازل ہوتی ہیں خیرات ہوتی ہے غموں کا مداوا ہے انسان کے رنج کا اور رنج و غم کا علاج ہے پریشان دلوں کی اطمینان کا سبب بنتا ہے انسان جیسا بھی رہے قرآن مجید پڑھتا ہے تو اللہ بھی ذکر اللہ تم القلوم کہ اللہ کے ذکر سے انسان کے دلوں کو اطمینان ملتا ہے تو قرآن مجید پڑھیں فرشتوں کا نزول ہوگا قرآن مجید پڑھیں رب العالمین ذکر اپنے فرشتوں کے پاس کرے گا تو اللہ رب العالمین ہم سبوں کو نئے سمجھ کی توفیق عطا فرمائے قرآن مجید کو پڑھنے کی اس کو سمجھنے کی اس کے مطابق عمل کرنے کی اور قرآن مجید کی تعلیمات کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی روشنی میں دوسروں تک پہنچانے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے تو آج کا یہ پہلا سلسلہ تھا ان شاء تین سلسلوں میں کتاب پوری کتاب پڑھی جائے گی اور جو بھی تعلیمات ہیں کتاب کے اندر آ, اس کی یہ مختصر شرط بھی کی جائے گی اللہ رب العالمین اس کتاب کو ہمارے لیے اور آپ کے لیے فائدہ مند بنائے اور یہ جو مجلس دور علمیہ منعقد کیا گیا ہے اللہ رب العالمین منعقد کرنے والوں کی کوششوں کو قبول کرے اور ہمارے اس دورہ کو مبارک بنائے اور جو کچھ کہا جا رہا ہے اور جو عمل کیا جو کچھ کہا جا رہا ہے اللہ رب العالمین اس کے اوپر ہمیں اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے وسلام علی علیکم و رحمت اللہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اللہ تعالی شیخ محترم کر ذائقۂ خیر فرمائے قرآن کی تلاوت کے تعلق سے اور قرآن کو اپنی زندگی میں نافذ کرنے کے تعلق سے بڑی قیمتی باتیں شیخ محترم نے ہمارے سامنے کی ہیں کیونکہ اصل میرے بھائیو یہی ہے کہ قرآن انسان پڑھے اور اس کے اوپر عمل کرے قرآن کا یاد کر لینا ہمارے لیے نجات کا ذریعہ نہیں ہوگا انسان صرف قرآن یاد کر لے اور اس کے مطابق اگر ہمارا عمل نہیں ہے تو ہمیں نجات نہیں ملے گی جی. قرآن کے مطابق ہمیں عمل بھی کرنا کتنے قرآن کے حافظ ہیں قرآن کے قاری ہیں سات و قرآ کے ماہر ہیں لیکن اللہ تعالی کے ساتھ شرک کرتے ہیں قرآن ہمیں شرک سے دوری کی تعلیم دیتا ہے توحید پانے کی تعلیم دیتا ہے اور قصار سور میں صورت الاخلاص ہے سور کافرون ہے اور پورا قرآن شرک سے دور رہنے کی تعلیم دیتا ہے لیکن قرآن میں تو محفوظ ہے لیکن ان کے پاس قرآن کی تعلیمات کے مطابق عمل نہیں ہے صحابہ کرام اکثر قرآن کے حافظ نہیں تھے لیکن سب جنت کے بالا خانوں میں ہوں گے قرآن یاد کرنے سے زیادہ ضروری ہے قرآن کے مطابق عمل کرنا یہی شیخ نے درس دیا ہے کہ یہ حجر ہے قرآن کا چھوڑ دینا قرآن کے اوپر عمل نہ کرنا لہذا قرآن پر اگر ہمارا عمل ہوگا اگر ہم قرآن یاد کریں گے اس کے مطابق عمل کریں گے تب اللہ رب العامین ہمیں جنت نصیب کرے گا تو قرآن پر عمل کرنا ضروری ہے قرآن عمل کے لیے ہدایت ہے قرآن کے اندر صرف ڈٹ لینا توتے کی طریقے سے اور اس کی تعلیمات پر عمل نہ کرنا یہ انسان کے لیے مفید نہیں ہوگا انسان کو جہنم سے چیز نہیں بچا سکے گی حستے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو قاتل تھا وہ قرآن کا حافظ تھا عبد الرحمن بن ملجم عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے مصر بھیجا تھا لوگوں کو قرآن سکھانے کے لیے لیکن قرآن تو یاد کیا اس نے لیکن قرآن کی تعلیمات پہ اس نے عمل نہیں کیا اور خلیفہ راشد مبشر بل کو اس نے شہید کیا اور اس نے قتل کیا اس لیے میرے بھائیوں قرآن کے حافظ ضرور بنیے لیکن حافظ کے ساتھ ساتھ قرآن کے عامل بھی بنیے یہ اصل ہم سے مطلوب ہے کہ ہم قرآن پر عمل کرنے والا بنیں جب عمل کریں گے تب ہم اس کے اندر نجات ہوگی یہی آج کا درس کا خلاصہ ہے کہ قرآن کو یاد بھی کیجیے اور قرآن کریم پر عمل کیجیے جن اخلاق میں جن اخلاق کا ذکر ہے اچھے اخلاق کا قرآن کریم ان کو اپنائیے جن برے اخلاق سے دور رہنے کا حکم دیا گیا ان سے دور رہیے توحید پر قائم رہیے استقامت کیجئے شرک سے دوری اختیار کیجئے نبی کی اطاعت کیجئے نبی کی سنتوں پر چلیں اور اس طریقے شرک بدات اور خرابات سے دوری اختیار کریں تب جا کر کے قرآن کا حفظ ہمارے لیے مفید ہوگا اللہ تعالیٰ اس پیغام کو ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے ہم شیخ محترم کے لیے دعاگو ہیں کہ اللہ رب الام شیخ کی حفاظت فرمائے اور انشاءاللہ امید ہے کہ آنے والے تین دنوں میں کتاب کے اندر جو اہم باتیں بتائی گئی ہیں انشاءاللہ شیخ آپ کے سامنے میں رکھیں گے اللہ تعالیٰ نے اس کتاب کو ہمیں سمجھنے کی اور اس طریقے سے سننے زیادہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق اور امین وہ اللہ خیر انشاءاللہ آنے والے جمعہ کو پھر آپ لوگوں سے ملاقات ہوگی آن لائن ملاقات ہوگی انشاءاللہ شاء اللہ جداکم خیر و بارک اللہ حفیق و علیکم و اللہ وبرکاتہ السلام و رحمۃ اللہ